الحمد لله والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا شری کلا اشہد محمد کتاب اللہ محمد انسلم وشاءوا الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ومحمن الرحيم كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمنزر زهان النار وأدخل الجنة فقد فاض و مل حیات الدنیہ اللہ متا وکال اللہ تبارک وکالفی موزر يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني رسول الله صلى الله عليه وسلم اکثرو ذکر حازم فی ابواب الزہد رب, رب زدنی علما, علما آمین ہر قسم کی تعریف اور ساری خوبیاں سمپور و پرشنسائیں اس اللہ کے لیے ہیں جو احکم الحاکمین ہے جو رب العالمین ہے جو مالک الملک ہے جو دنیا کے چپے چپے کا مالک ہے اور جو ہدایت دینے والا ہے اور جس سے چاہے دین کا کام اسے لے لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پتبرشٹا اور گمراہی کے دل دل میں پھینک دیتا ہے اور وہ اسی میں ٹامٹوئیاں مارتا رہتا ہے آئے اللہ وحدہ لا شریق ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کےتو آسمان کے ستاروں سے زیادہ اور روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان کی پتیوں کی تعداد سے زیادہ روئے زمین پر جتنے ریت کے ذرات ہیں ان کی تعداد سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نشاور فرما احمد مصطفیٰ رحمت العالمین مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے سردار آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و صحاب ہی وزریاتی اجمعین وسلم پر کہ جن کی بدولت یہ ایک سمپل اور سادہ مذہب ہمیں اور آپ کو ملا اللہ وسلم وبارک دوستو اور بزرگوں یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام سیرت النبی کے تعلق سے یا عظمت صحابہ کے تعلق سے منعقد کیا گیا ہے جو دو روزہ پروگرام ہے سیرت النبی کا تعلق اور عظمت صحابہ کے تعلق سے انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے جو باتیں کہی جائیں گی وہ میں نے کل کے لیے منتخب کیا ہے کیونکہ ایک ہی دن میں یا دونوں دن میں ایک موضوع میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو دنوں کی تعداد ہمارے پاس کم ہے ایک آج و کل پرسوں کا میرا ریٹرن ٹکٹ ہے مجھے دادر سے ہوتے ہوئے گوالیئر ہوتے ہوئے بنگال جانا ہے سترہ کو اور اٹھارہ کو ہمارا پروگرام بنگال میں ہے ٹائم میرے پاس زیادہ تھا نہیں دو دن کا یہ ٹائم میں نے یہاں دیا ہے تیرہ اور چودہ کو تو میں نے یہ سوچا کہ آج اس دور میں جو چیز سب سے اہم اور ہماری سوسائٹی کو ہمارے سماج کو ہمارے معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز ہمارے سامنے آنی چاہیے کل انشاءاللہ عظمت صحابہ کے تعلق سے اور سیرت محمد الرسول اللہ سیرت نبی کے تعلق سے انشاءاللہ کل باتیں آپ کے سامنے ہوں گی اور کھل کر باتیں ہوں گی آج میں سوچتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس چیز کا تذکرہ کیا جائے جو چیز دنیا میں سب سے زیادہ سچی ہے لیکن انسان اس سے سب سے زیادہ گافل ہے اور بھولا ہوا ہے حالانکہ وہ روزانہ اپنے ہاتھوں سے کئی مردوں کو دفن کرتا ہے قبرستان جاتا ہے مٹی دیتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آئے گی حقیقت ہے یہ اتنی کڑوی سچائی ہے کہ اس کو نہ تو دنیا کا کوئی مذہب اس کا انکار کر سکتا ہے نہ کوئی سوسائٹی اور سماج اس کا انکار کر سکتا ہے یہاں تک کہ جن کی عادتیں ہیں سفید کپڑا پہن کر جھوٹ بولنے کی یہ ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے کہ اس کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے موت ہر حال میں اور کسی بھی قیمت پر انسان کے سامنے آتی ہے یہودیوں کو بڑا ناز تھا اور وہ اللہ سے بڑی محبت کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم کو تو اللہ سے بڑی محبت ہے اللہ تو ہمارا دوست ہے اللہ تو ہمارا ولی ہے تو جو اللہ کا دوست ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے تو اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا وہ تو چاہتا ہے کہ ہمارے پاس موت آئے ہم حقیقی ولیوں کی بات کر رہے ہیں ہم ان ولیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں جو اپنی اما کے پیڑ سے ہی ولی بن کر پیدا ہوں ہم ان ولیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ماں کے پیڑ سے پیدا ہوتے ہی یہاں تو ولیوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے جبکہ ولی ہونے کی ایک شرط ہے خود انہی کی کتابوں میں کہ چالیس سال تک ایک وقت کی نماز نہ چھوٹے چالیس سال تک ایک بھی تحجد کی نماز نہ ہو اور چالیس سال تک ایک بھی فجر کی نماز کی تدبیر اولا فوت ہو وہ آدمی اللہ کا ولی ہونے کے لائق ہے یہ شرط بھی انہی کی کتابوں میں ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انہی کے یہاں مادرزاد ولی بھی پیدا ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے چالیس سال کی نمازیں وہ اپنی اماں کے پیٹ میں ایڈوانس پڑھ کے آ گئے ہوں اسے ان کے واقعات بڑے عجیب و غریب ہیں اگر آپ پڑھیں گے تو داستانیں ہسی آئے گی آپ کو کہ ایک طرف قانون ان کا یہ ہے اور ایک طرف مادر مادرزات پیدا ہوتے ہی ولی بن کر شاید لگتا ہے کہ وہ کپڑے پہن کر پیدا ہوئے تھے اپنی ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا نہیں ہوئے ہوئے ان کی داستانیں بڑی عجیب و غریب ہیں سنیں گے تو آپ کو ہسی آئے گی وہ سارے تذکرے کل سنیے گا آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کا حقیقی ولی ہوتا ہے وہ کبھی موت سے ڈرتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم سے کہا کہ اے نبی یہودیوں کو بڑا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو ذرا ان کا امتحان لے کے دیکھو سورج جمع اولیا ائی نہاد تم ان لیا اول مندونس ہم کہہ رہے ہیں قرآن اے نبی آپ فرما دیجئے اور کن سے مخاطب ہو اے نبی آپ کن سے کہیے اولیا او الدین ہادو انزام تم ان کم اولیا اول مندونس آئے یہودیوں یا ایو الدین ہادو آئے یہودیوں انزام تم ان کم اولیا اول ہی مندون اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے اگر تم یہ گمان کرتے ہو اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو من دون مندوناس اور کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے اگر تم اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنے ہی آپ کو اللہ کا دوست سمجھتے ہو اپنے ہی آپ کو اللہ کا ولی اور اللہ کا فرینڈ تصور کرتے ہو فتح من ان کن تم <صادقين> اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ امتحان لے دیا فتح من اس <الْمَوْت> کو یار مان کر فتح من المت امپریٹو سینٹینس اللہ استعمال کر رہا ہے امپریٹو سینٹینس اگر تم کو اس بات کا گمان ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں یہودی ہی اللہ کے ولی ہیں اور لوگ اللہ کے دوست اور اللہ کے فرینڈس نہیں ہیں فتح من نہوت تو ولیوں کو اللہ کے دوستوں کو موت سے ڈر تو نہیں لگتا فتح من نہ ان ان تم تم اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو کیوں نہیں کرتے ہو پھر اللہ خود ہی کہہ رہا ولا یت منؤ نہ ابدم بما تدمت آئے نبی یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے ولا یت منؤ نہ ہو ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیوں دماغ عدم انہوں نے ایسے کرم کیے انہوں نے ایسے کرتوت کیے انہوں نے اتنے ظلم کیے اس کی پاداش میں اس کے جانتے ہوئے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ یہ اتنے بڑے مجرم ہیں یہ, یہ یہودی یہ جانتے ہیں کہ یہاں ہم مریں گے اور وہاں اللہ تعالی ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا ہم لائن بدا کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بیما اللہ عالم اللہ کو اچھی طریقے سے جانتا ہے اللہ کو تو معلوم ہے اللہ تو جانتا ہی ہے کہ کون ظالم ہے یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے پھر قرآن کہہ رہا قول آئے یہودیوں سے کہہ دو تم موت کی تمنا کرو یا نہ کروی تفر ملا کی کم آئیودیو تم جس موت سے منہ چھپا کے بھاگ رہے ہو کہاں بھاگ کر جاؤ گے یہ موت تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی دیکھیے عربی زبان کا ایک اصول ہے جب کوئی لکیا یا لقا کے معنی ہوتے ہیں ملنا میں آپ سے ملا لیکن جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں ہم آپ سے ملیں اور آپ مجھ سے ملیں تو عربی میں وہ باب مفالا سے آتا ہے جیسے ملاقات ملاقات یعنی می, میری ملاقات آپ سے ہوئی تو ملاقات ایک ہوتی ہے ٹیلی فون پر ہم نے آپ سے بات کی یہ ملاقات نہیں ہے یہ لکھا ہے یہ صرف بات ہے ملاقات کس کو کہتے ہیں آپ ہم سے ملیں ہم آپ سے ملیں فیس ٹو فیس یہ ملاقات ہوتی ہے آپ ہم سے ملیں ہم آپ سے اللہ نے کیا جا چاہتا پہ ملاقی تم جس موت سے بھاگ رہے ہو وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی یعنی تم بھی موت سے ملو گے اور موت بھی تم سے ملے گی ایسا نہیں ہے کہ تم ملو تو موت غائب ہو جائے گی اور موت آئے گی تو تم غائب ہو جاؤ گے نہیں آئی نا ماں تک مل مو تو ولاؤ کن تم سی برو بڑے بڑے کیلوں میں گھس جاؤ جیسے کبھی صدام حسین چھپا کرتا تھا یا کہیں اور چلے جاؤ اونچے اونچے بلڈنگوں میں چلے جاؤ یا سمندر کے تہے میں چلے جاؤ آئی نات کو یق مل موت پہلے سے وہاں موجود ادرک کا ید رکو ادراک کے معنی ہوتے ہیں پا لینا حاصل کر لینا ادرک درہمن میں نے ایک درہم حاصل کر لیا یعنی وہ چیز گویا کہ ہم کو مل گئی ملنے کے بعد ہی کہا جائے گا کہ ہم کو مل گیا موت اتنی یقینی ہے کہ تم کتنی ہی محفوظ جگہ میں چلی جاؤ موت کے آگوش میں تم آ چکے ہو گویا کہ موت کو تم حاصل ہو چکے ہو موت تمہیں کسی بھی قیمت پر چھوڑے گی نہیں تم کہیں بھی بھاگو کہیں بھی چلی جاؤ موت بڑا عجیب پہلو ہے قرآن کا ذرا دیکھیے گا کل من علیہ فان قرآن نے کیا کہا ہر چیز کو فنا ہونا ہے اور یہاں اللہ نے ایک دوسری جگہ کیا کہا کہ کل کلسل الموت ہر نفس اور ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہاں ایک پوائنٹ کی بات میں بتاؤں ذائقہ چکھنا ہے موت کا مزہ چکھنا ہے آپ نے کبھی فل فروٹ کھائے ہوں گے کیلے کا مزہ چکھا ہوگا ٹیسٹ لیا ہوگا آم کا ٹیسٹ لیا ہوگا ہم جو چیز ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ چیز ختم ہو رہی ہے چکھنے والا ختم نہیں ہوتا کیلا ہے ہم نے کھایا تو کیلے کا ٹیسٹ ہم نے لیا کیلا ختم ہوا ہے نہ کہ کیلے کا کھانے والا اب آپ کہہ سکتے ہو یہ موت کا مزہ چکھنا قرآن نے کیوں کہا کہ ہر نفس کو ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا تو موت کو ختم ہونا چاہیے لیکن جو چکھ رہا ہے انسان وہ کیوں ختم ہو رہا ہے موت اپنی جگہ پر باقی ہے لیکن چکھنے والا ختم کیوں ہو رہا ہے ہے ایک امپورٹنٹ سوال ہر چیز ایسی نہیں ہوتی ہے کیلے کو ہم نے کھایا کیلا ختم ہے لیکن کھانے والا موجود ہے سیب کو ہم نے کھایا تو سیب موجود ختم ہے ٹیسٹ کیا وہ چیز جس کا ٹیسٹ کیا وہ ختم ہے لیکن کھانے والا موجود ہے لیکن میں کہوں گا ذرا زہر کا ٹیسٹ کر کے دیکھو تو زہر موجود رہے گا اور کھانے والا چلا جائے گا. کھانے والا چلا جائے گا پتا یہ چلا کہ زہر ڈینجر چیز ہے اور وہ چیز ختم نہیں ہوتی ہے اس کا کھانے والا موت ایک بہت ہی بھیاانک اور ڈینجر چیز ہے جو اپنی اصل صورت میں باقی رہتی ہے لیکن یہ جس نفس کو چکھنا پڑتی ہے وہ نفس اس دنیا سے چلی جاتی ہے اور موت کو بھی موت آئے گی لیکن قیامت کے دن میدان محشر کے دن فرشتہ اپنے ہاتھ میں مرا ہوا دمبا لے کے آئے گا جو موت کی شکل میں ہوگا اور کہے گا کہ آئے جنتی تم جنت میں جاؤ آئے جہنمی تم جہنم میں جاؤ اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی وہ موت کو بھی زبا کر دے گا اور کہے گا موت کو بھی موت آ گئی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے انشاءاللہ بعد میں موقع لگا تو بتائیں گے موت بڑی ڈینجر چیز لیکن کس کے لیے کس کے لیے جن کی روح نکلتی ہو کھینچ کر جیسے زندہ بکری کی کھال ادھیڑی جائے تکلیف ہوگی زندہ انسان کی کھال ادھیڑی جائے تکلیف ہوگی یہ بدکار بدامل منافق اور نافرمان کی روح اس طریقے سے نکالی جاتی ہے اور جو نیک آدمی ہے اس کی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے آٹے میں بال ہو بال کو کھینچ لیجیے آپ بال کو آپ کھینچئے اس کی روح بہت آسانی سے نکل جاتی ہے مومن کی کلامت بتائیے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو اس کی پیشانی پہ پسینہ بھی آ جاتا ہے کلامت بھی بتائی لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی پیشانی پہ پسینہ نہ آئے تو آپ کے یہ جہنوی ہے اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا غلط رزلٹ نکال ہم کسی کو جنتی اور جہنمی کہنے کے حقدار نہیں ہیں وہ ہمارے بھائیوں کو ڈگری ملی ہوئی ہے وہ جس کو چاہے جنتی بنائے جس کو چاہے جہنمی بنائے ورنہ ایک کتاب الملفوظ پہلے حصے پہ لکھا ہوا ہے کہ مادرزاد ولی جو اپنی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوا مادرزاد ولی سمجھ رہے ہو نا ماں کے پیڑ سے پیدا ہوتے ہی ولی اس کا باب فتبہ دیا کرتا تھا ایک بار باب دوسری جگہ چلا گیا تو بیٹا مادر جادو ولی کرسی پہ بیٹھا اور کہنے لگا آئے لوگو آج مجھ سے فتبے پوچھو فتبہ لوگ پوچھتے گئے وہ بتاتا گیا فتبہ پوچھتے گئے وہ بتاتا گیا تو اس میں سے ایک مرید بولنے لگا آئے میرے پیر صاحب ایک کام کرو آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں ماں کے پیڑ سے پیدا ہوتے ہی ولی اللہ بن کے آئے ہیں تو آپ جنتی اور جہنمی بھی بتا دیجیے کہ کتنے جنتی اور کتنے جہنمی اور کون کون تو ایک مجلس لگی تھی اس نے کہا کاغذ اٹھاؤ قلم اٹھاؤ میں جنتیوں جہنمیوں کی ایک علامت بتا دیتا ہوں مجلس پہ نظر ڈالی مرید سے کہا لکھو فلان ان فل جنا فلاں جنتی مرید لکھتا چلا گیا فلان ان فل جنا فلاں جنتی کہا دوسرے کو لکھو وہ بھی جنتی وہ بھی جنتی تیسرے کو لکھا چوتھے کو لکھا پانچویں کو لکھا کاغذ بھر گیا پیر صاحب بولے مادرزاد ولی بولے کاغذ الٹ لو اب جہن کو لکھو میں جس کو بتاؤں وہ جہنمی نمی یہ ایسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جو چوراہے چوراہوں پہ مل جائے گی بہت قیمتی کتاب نہیں ہے اس کتاب کو خریدنے کے لیے بغداد شریف کا سفر نہیں کرنا پڑے گا اس کتاب کو خریدنے کے لیے ایران کی مٹی اور ایران کی دھرتی کی خاک نہیں چھاننا پڑے گی آپ اسی سا... آپ اسی چیتا کیمپ کی गलियों میں بھی ڈھونڈو گے تو یہ کتابیں مل جائیں گی لاؤ کل تک میں موجود ہوں کتاب تو لے کے یا حوالہ میں دکھاتا ہوں کتاب تیری ہے لکھنے والا مولوی بھی, بھی تیرا ہے سن کیا لکھا جنتوں کو جب پیر صاحب لکھا جو کہ فلاں جنتی پیر صاحب نے کہا کاغذ الٹوپ لکھو فلاں جہن مجلس پہ نظر ڈالی کا لکھو फला جان نمی مرید کہنے لگا ارے پیر صاحب آپ اس کو جہنمی کیوں لکھا آپ جس کو جہنمی لکھا دیں گے آپ کا لکھوایا ہوا تو اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا آپ جس کو جہنمی لکھاتے ہیں اس کو تو اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا اگر آپ اس کو بھی جنتی لکھا دیں تو آپ کی رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی پیر نے کہا اچھا پیر میں ہوں تو مجھے مشورہ دے رہا ہے میں کہہ رہا ہوں فلا جہنمی تو, تُو لکھ مرید نے کا پیرتا پھر سوچ لو آپ کسی کو جہنمی لکھا رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے پیر نے کہا بھائی لکھ مرید نے کا کہ میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے لکھنے کی پھر سوچ لو آپ جس کو جہنمی لکھا رہے ہیں آپ صرف جنتی اپنی زبان سے کہہ دیں تو وہ بھی جنتی بن جائے اگر جہنمی لکھ دیا تو اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا تو لکھتا یا نہیں لکھتا میں نے کہا لکھ مرید کو بھی گسا آیا بولا نہیں لکھوں گا <تصفح> اللہ کی قسم کتاب تیری کیا مرید میں नहीं लिखूंगा पीर پیر کو گسا آیا کم وقت کہیں کا میرا کیسا مرید ہے نا فرمان نہیں لکھے گا آئے لوگوں گواہ رہنا دیکھو سب کو گواہ بنا رہا ہو لکھتا کہ نہیں सब وہ کہہ रहना سب لوگ گواہ رہنا نہیں لکھوں گا نہیں لکھے گا کیا نہیں آئے لوگوں گواہ رہنا भी نے نہیں مانی. تو بھی جہنمی. تو بھی جہنمی اب مرید کو ڈر لگا یا اللہ یہ پیر نے تو ہم کو بھی جہنمی بنا دیا اب تو اس کا کہا ہوا تو اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا اب تو میں جہنمی بن گیا رویا ہاتھ پیر جوڑا لیکن صاحب آپ کہاں ماننے والے نا تو نے میری بات کیسے ٹھکرا دی ہٹ نہیں مانتا مناتا گیا مناتا گیا پیر نہیں مانا ایک دن اس کا باپ اس پیر کا باپ چلا آیا اس نے باپ کے سامنے بھی ریکویسٹ کی باپ بھی نہیں مانا میرے بیٹے نے جب کہہ دیا تو کہہ دیا میں بھی نہیں بدل سکتا آخر ایک دن باپ کو رحم آ گیا. باپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں ایک راستہ نکال سکتا ہوں تیرے لیے یہ بتا کہ میرے بیٹے نے کیا کہا فی جہنم کہا یا انتفن نار کہا میرے بیٹے نے تم کو کیا کہا انتفن نار کہا یا فی جہنم تو جہنم میں یا تو آگے میں کیا کہا کہ آپ کے بیٹے نے کہا تو یہی انتفر نار میں پسند کرتا ہوں دنیا کی آگ پسند کر لے کہ میں نے کر لی اب سن تھی جس دکان میں کام کرتا ہے اس دکان کے اندر آگ لگے گی اور تو اس آگ میں جل کے مر جائے گا اور اچانک آگ میں جل کے مرنے والا شہید ہوتا ہے اور شہید وغیرہ حسابوں کتاب کے جنت میں چلا جاتا ہے بیٹے نے جس کو جہنمی بنایا اور باپ نے جادو کی اچھی صفائی دکھائی کہ جہنمی بیٹے کو جنتی بنا کے دکھا دیا لگتا ہے کہ بیٹے کو جہنم کی فیکٹری دے کے بھیجا گیا تھا اور باپ کو جنت کا ٹھیک دار بنا کر تو یہ تو تم بچاہ ہو جس کو چاہو جنتی بناؤ جس کو چاہو جہنمی بناؤ کم سے کم ہم کو تو اس معاملے میں چھوڑ دیجیے اللہ کی قسم ہم تو کسی کو نہ جنتی کہنے کے حقدار ہے نہ جہنمی اگر کسی کی موت کے وقت پیشانی پہ, پہ پسینہ ہے تو کہوں گا مومن کی علامت لیکن جنتی اور جہنمی ہم اس کا بھی فطبہ نہیں دے سکتے اور کوئی آدمی اگر پسینہ نہیں ہے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آدمی جہنمی ہے اللہ بہتر جانے معاملہ کیا ہے بہت سے لوگ ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں اور مر جاتے ہیں لاشیں تک نہیں ملتی ہیں پتہ نہیں چلتا ہے ہم ان کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے میرے بھائیوں کی وہ جنمی ہے جہنمی اللہ بہتر جانے یا تو بڑا عجیب معاملہ ہے باپ بیٹا جہنم ہی بنا رہا ہے باپ جنتی بنا رہا ہے باپ نے کہا تو مرے گا آگ میں جل کر آگ لگے گی تو آگ میں جل کے مرے گا اور آگ میں جل کے مرنے والا شہید وما تدری نفسمادوں کا دن قرآن کیا کہتا ہے کوئی انسان نہیں جانتا کوئی جاندار نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا کل کتنی روزی حاصل کرے گا وہ ماتدری نفسم بے تموت اور کسی کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ وہ کل کہاں مرے گا کہاں مرے گا کب مرے گا کس جگہ پہ مرے گا ماتدری نفسم بے عی تموت کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں موت آئے گی کوئی جانتا ہے راجیو گاندھی کو معلوم تھا کہ وہ بڑھیا جو ہم کو ہار ڈال رہی ہے وہ اسی محفل میں ہم مریں گے اندرا گاندھی کو معلوم تھا کہ یہی ہمارا جو سیکورٹی کر رہا حفاظت کر رہا ہے یہی ہم کو سولہ سولہ گولیاں میرے سینے میں اتار دے گا معلوم تھا مہاتما گاندھی کو معلوم تھا کس کو معلوم تھا کہ ہم کہاں اڑا دیے جائیں گے ضیال حق کو معلوم تھا کہ جس پائلٹ میں جس پلین میں ہم جا رہے ہیں اسی میں بم ہے اور وہی ہمارے موت کا سامان ہے کس کو معلوم تھا وہ سونامی لہریں جو آٹھ سو کلو میٹر ہی گھنٹے کی رفتار سے آئی ہیں اور جو پچاس پچاس منزل کی اونچائی سے آئی ہیں ذرا غور کرو کہ کس کو معلوم تھا کہ انڈونیشیا کا ڈیڑھ لاکھ مسلمان اس سنای لہروں کا شکار ہو جائے گا موت جب آتی ہے تو پھر پوچھتی نہیں ہے پوچھتی نہیں ہے اگر اس میں باباوں کے مزار بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی بہ جاتے ہیں موت کا پتہ نہیں چلتا اور یقین نہیں آئے تو ذرا امریکہ کی طرف نظر ڈال کے دیکھ لو جب بغداد پر کروز میزائلیں داغتا ہے نا کروز میزائل کروز میزائل تو آج بغدادی بابا جو ہیں عبد القادر جی بغدادی ان کی قبر کی حفاظت کے لیے آج ہندوستانی مسلمانوں کو جلوس نکالنا پڑتے ہیں بابا کی قبر کی توہین ہو رہی ہے مقدس مقام پر بمباری ہو رہی ہے کم سے کم ان قبروں پر بم نہ گراؤ یہ ہمارے بڑے بابا جی قبر وہاں موجود ہے اندازہ لگاؤ جو بابا پوری دنیا بدل سکتے ہیں تمہاری دعائیں اللہ تک لے کے جا سکتے ہیں وہ امریکہ کی کروز میزائل ہاتھ میں لے کے امریکہ نہیں پھینک سکتے ہیں. لے واپس غور کر کے دیکھو کمزوری نظر آئے گی کمزوری اور کمزوری ایسی کہ اللہ نے مزاق اڑایا ہے اللہ نے مزاق ان اللہ کو اسی لیے کہتے ہیں قرآن کو نہ پڑھو کیوں قرآن پڑھیں گے تو ہمارے باباؤں کی پول کھلے گی قرآن پڑھیں گے تو جن کے پیٹ کی توندیں بڑی ہو رہی ہیں ان کی پولیں کھلیں گی انی ن تدو ن مندو نلا اللہ نے اپنے آپ کو الگ کر دیا کتنا قرآن اور اللہ کی قسم جتنا پڑھو اتنی برکت ان الزی ن تدو ن مندو نلہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتے ہو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکار رہے ہو اللہ چیلنج دیتا ہے ہم نہیں ان الزین من دون اللہ من کہہ دیا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکارتے ہو لینکو زبابن وہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی کو بھی جنم نہیں دے سکتے ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے پکار کے دیکھو لائی اخلو کو سب مل جائیں اور اللہ نے کیا کہا زبا کتنا کمزور پتا دیا ہے اجمیر والوں کو لے لو بدائیوں والے کو لے لو بغداد والے کو لے لو اور آپ کے بغل میں دائیں بائیں بھی ہیں بہت سے بابا ان کو لے لو اللہ نے کیا کہا لئی زبابن ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ایک تو ہوتا لاخلوک نہیں پیدا کر سکتے اللہ نے لا نہیں کہا اگر عربی جانتے ہو تو سنو اور نہیں جانتے ہو تو کسی مدرسے میں جا کے پڑھ لو لن کہا لا نہیں کہا اللہ نے لینو لن اور لا میں فرق ہوتا ہے لا کے مانا نہیں اور لن کے معنی ہرگز نہیں اللہ نے کیا کہا یہ لوگ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے لئیوکو ایک مکھی بھی پیدا ہرگز پیدا نہیں کر سکتے اور آگے بہت بڑا چیلنج ایک مکھی کسی ایک بابا سے نہیں تماؤ لہو اگرچہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے ہندوستان نہیں پوری دنیا کے بابا مل جائیں تماؤ لہو اگرچہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے ساری کائنات کے پیر ولی بزرگ سارے کے سارے مل جائیں تو سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور ایک مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ایک مکھی کو پیدا کرنا اور اس میں روح ڈالنے میں تو ان کی نانی مر جائیں گی اور چھٹی کا دودھ ان کو یاد آ جائے گا ایک مکھھی تو چھوڑو سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے قرآن نے آگے کیا کہا ارے مکھی پیدا کرنا تو دور شب برات کے حلوے تو بہت کھاتے ہو گئے چلو تمہارے شب برات کے حلوے پر ہی کوئی مکھی بیٹھ جائے مکھی تو بہت دور ہے پیدا کرنا تم بابا ہونا ہائے بیٹا بیٹی دلا دیتے ہو ذرا بریلی میں جاؤ بیٹا دینے والا لگے? بیٹی دینے والا لگے? احمد آباد میں چلے جاؤ سیدی موسا سہاگ ہیں وہ چوڑیاں پہنے رہتے تھے وہ بیٹی دینے کا کارخانہ کھولے ہوئے ہیں اور شالم بابا ہے وہ بیٹا ہی بیٹا دیتے ہیں وہ بیٹی نہیں دے سکتے جس کو بیٹا لینا ہوتا وہ شالم بابا کی خبر پہ جاتا اور جس کو بیٹی لینا ہوتا, موسا سوہاگ کی قبر پہ جاتا ہے کبھی کبھی معاملہ گڑبڑ سیدھی موسا کی قبر پہ جانے کے بعد مل جاتا ہوئے بےچارے یہ بڑا اچھی باملہ ہے سنیے قرآن کیا کہتا پیدا کرنا تو بہت دور کی بات تمہاری مٹھائی پر تمہارے حلوے پر چلو میں ہلوا لے لوں کیونکہ ہلوا زیادہ یاد رہے گا کیوں ہر سال کھاتے ہو نا تو حلوے پر شبے برات کے حلوے پر تمہاری کسی میٹھی چیز پر اگر مکھی بیٹھ گئی مکھی پیدا کرنا تو دور مکھی بیٹھ گئی مکھی کتنا لے گی مکھی کتنا کھائے گی مچھی کتنا دانہ لے گی مکھی کو کھا گئی تھوڑا سا حلوہ تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ گئی اللہ کہتا ہے تو لوب زباب شہید شی ان اگر مکھی تھوڑی سی مٹھائی لے کی اڑ گئی شی تھوڑا سا چھین لے گئی تھوڑا سا لے کے چلی گئی لایستن تو یہ سارے کے سارے بابا مل جائیں تو یہ اس مکھی کو پکڑ کے اس سے وہ مٹھائی چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے کتنے کمزور ہیں مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات مکھی جو لے کے اڑ رہی ہے اس کو پکڑ کے اس سے چھین کے بھی دکھا دے مار سکتے ہو تم یہاں بیٹھ جاؤ جوتا اٹھاؤ ایک مکھی ماری دو ماری تین ماری مار سکتے ہو لیکن جو مکی مٹھائی لے کے اڑی ہے اس کو پکڑنا اور اکیلے مت پکڑو اکیلے مت پکڑو سارے کے سارے مل کر پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتے اور اگر پکڑ بھی لیں تو چھین نہیں سکتے لا تن منه اس سے نہیں چھین سکتے قرآن پول کھول رہا نا اسی لیے کہتے ہیں قرآن مت پڑھو قرآن پڑھو گے تمہاری سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے قرآن یہ تو مولویوں کے سمجھنے کے لیے آیا مولوی خود نہیں سمجھ رہا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اٹھارہ اٹھارہ علوم چاہیے اٹھارہ علوم قرآن تمہاری معلوم ہے لوگ قرآن پڑھیں گے تو سوال کریں گے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے سنیے قرآن نے کیا کہا لا لایسن کے مٹھائی بھی نہیں چھین سکتے اور اتنا ہی نہیں آگے قرآن نے جوتا مارا ہے سنو کتنے کمزور ہیں ضوفت طالب والمطلوب ہم نہیں کہہ رہے قرآن کہہ رہا طالب اور مطلوب جو مانگ رہا ہے اس سے وہ بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور پکارنے والا بھی کمزور اور جس کو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور ذوفا زوفا کہاں آتا ہے کسی چیز کی حقارت کے لیے ضعیف کے معنی کمزور ضعیف کے معنی عربی میں کمزور لیکن کہنا ہو ذوفا کتنا کمزور یعنی اس کی حقارت دان کی جاتی ہے جیسے ب عیس یا بیس کے معنی برا کہتے ہیں جہنم کہتے ہیں بیسلمیہ بیسلمک کتنا برا ٹھکانہ ہے تو یہ مدد یا زم کے لیے لفظ آتا ہے زعوفا زعوفا یا کے معنی کمزور اور کہنا ہو کہ مطلوب پکارنے والا بھی کمزور اور مطلوب یعنی جس کو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور پکارنے والا بھی کمزور اور جس کو پکار رہا وہ بھی کمزور کیا تھا یعنی کمزور کمزور کو پکار رہا ہے مخلوق مخلوق کو پکار رہا ہے بیمار بیمار کو پکار رہا ذئیف کس کو کہتے ہیں یار آدمی بہت ضعیف ہے کمزور ہے بیمار ہے بیمار بیمار کو پکار رہا ہے وہ تو بیچارہ خود ہی بیمار ہے جو مر گیا تم اس کو پکار ارے صاحب مر گیا مت کہنا توہین ہو جائے گی پردا کر گئے یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے پردا کر گئے ارے پردہ کس کو کہنا ہے وہ اس دنیا سے گزر گئے ارے اللہ کے بندے اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں نہیں نہیں مرے نہیں ہیں پردہ کر گئے پردے کا معنی کیا ہوا پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے اچھل ہو گئے ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے کہ مطلب اس دنیا سے اجل ہو گئے ہاں اس دنیا سے اچھل ہو گئے ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے نہیں نہیں نہیں نہیں وہ اس دنیا میں نہیں پردہ کر گئے تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو پردہ کر گئے زندہ ہیں باحیات ہیں پردہ کر گئے وشال کر گئے بپات کر گئے کچھ بھی کہو ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے اگر ہیں تو مجھے بتاؤ اہل حدیث کا یہ گناگار بندہ محمد الرسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا مجھے ایڈریس دو مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہے کس جگہ ہے کہاں ملیں گے میں جاؤں گا میں ان کو اپنے گھر پہ بلا کے اپنا غلام نہیں بناؤں گا کہ جب چاہو اپنے گھر پہ بلا لو جب چاہو دو بجے بلا لو مرضی چاہے تو بارہ بجے بلا لو مرضی چاہے تو دس بجے بلا لو ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوانا نہیں کریں گے میرا گھر اتنا ایک نہیں کہ ہم آکا کو بلائیں ہمیں بتاؤ کہ میرا نبی کہاں ہے کس جگہ ہے تم جاؤ یا نہ جاؤ کم سے کم پورے ہندوستان میں بھیک مانگ کے اور چندہ کر کے ہم ضرور آقا سے ملنے کے لیے جائیں گے کہ بڑے لوگوں سے ملا جاتا ہے بڑے لوگوں کو نوکر بنا کے اپنے گھر پہ بلایا نہیں جاتا ہے بتاؤ تو صحیح کہ وہ کہاں ہیں بلی صاحب بات تو صحیح ہے لیکن مانیں گے نہیں کیوں بریانی کی ڈیگیں بند ہو جائیں گی اور محرم کے کھچڑے بند ہو جائیں گے ہمارے اگر مان لیا نو نو انیس ہم نہیں انیس ہی کہیں گے میرے باپ انیس کہتے رہے ہم اٹھارہ نہیں کہیں گے زمانے میں ہوتے تھے اٹھارہ آج تو انیس ہوتے ہیں یہ تمہاری منطف ہے بات آگے چلی گئی قرآن نے ایک جگہ کہا کلو نفسن ذائی قت الموت دیکھیے نفس کہا ہے کیا کہاں ہے ایک پوائنٹ ذائقت الموت نفس النکرہ کہا ہر نفس کو موت کا مزہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ لوگوں کو کیا کرتے تھے اور سمجھایا کرتے تھے لیکن لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے تو اللہ کے نبی کو صدمہ ہو رہا تھا تکلیف ہو رہی تھی اور آپ اسی غم میں پگھلے جا رہے تھے اللہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے تو اللہ تعالی نے کیا کہا فلا اللہ کا اللہ اللہ اے نبی کیا تم اپنے نفس کو اپنی جان کو ہلاک کر لے گا اس لیے کہ یہ ایمان نہیں لاتے یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا تم اپنے آپ کو مار ڈالے گا اے نبی یہ اگر مومن نہیں ہوتے تو کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی نفس کہا ہے کیا کہا فلا اللہ کا اے نبی کیا تو اپنے نفس کو ہلاک کر لے گا اپنی جان کو ہلاک کر لے گا اور قرآن میں دوسری جگہ کہا کلو نفس قتل موت ہر نفس کو موت کا مزاق چکھنا اور نبی کو کی جان کو بھی نفس کہا ہر نفس کو موت کا مزاق چکھنا ہے پتہ یہ چلا کہ نبی کو بھی موت کا مزہ چھنا کیونکہ نفس سے نفس کا کاٹ ہو رہا ہے کلو نفس سے اور اللہ تعالی نے کیا کہا فلاں باقی ان ہر نفس اے نبی کیا تو اپنے نفس کو اور اپنی جان کو ہلاک کر دے گا پتہ یہ چلا کہ نفس کے اندر نبی کی جان بھی شامل ہے اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا تو نبی کو بھی موت آئی اچھا لیکن قرآن کی آیتیں کہاں سمجھیں گے اچھا نبی کو مردہ کہہ دیا نبی کی توہین اچھا ایک بات بتاؤ نبی کو زندہ ماننے میں توہین ہے یا نبی کو مردہ ماننے میں توہین ہے نبی کو حاضر و ناظر ماننے میں توہین ہے نا کہ اللہ کی نبی کو ماں کا و ما یقون کا علم ہے قیامت تک جتنی بھی چیزیں ظاہر ہوں گی وہ سب نبی کو معلوم ہے نبی دیکھ رہے ہیں حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں نبی دیکھ رہے ہیں نوز باللہ میں ذالک اگر یہ عقیدہ ہم رکھ لیتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں دیکھ بھی رہے ہیں تو اس وقت طوائفوں میں کے چکلے تھانوں میں جو طوائفیں غلط کام کر رہی ہیں نوز باللہ میں ذالک میرے نبی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں آج کل جو غلط حرکتیں ہو رہی ہیں گویا میرے نبی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں آج بومبے کی جوہو چوپاٹی پر جو عیاشی ہو رہی ہے نوزب بلا مزالک میرے نبی حاضر و نازر ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور وہاں حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں کیا لاگو ہوگا کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہے لیکن اس کے باوجود تبلیغ نہیں کر پا رہے ہیں اور منع نہیں کر پا رہے ہیں کیا مطلب کیا کہنا چاہتے ہو تم نبی کو حاضر و ناظر مان کر نبی کو قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا سب کا علم ہے اس کا مطلب آج کل جو جو فیاسی عیاسی ہو رہی ہے اس کا بھی علم نبی کو ہے اور قیامت تک جتنی ہوگی وہ بھی نبی کو ہے لیکن نبی بتا نہیں پا رہے ہیں اس لیے کہ وہ پردہ کر گئے کیا کہنا چاہتے ہو تم نبی کی توحین نہ کرو بہتر ہے سب کا علم اللہ کو ہے وہ حاضر و ناظر ہے اور اس نے ہم کو ہمارے لیے نبیوں کو بھیجا ہے ایک سلسلہ چلایا ہے کلو نفسائے قتل موت ہر نفس کو موت کا مزاق چکھنا ہے موت جانتے ہو کیا ہے اور کلو منا لا ہر چیز فنا ہو جائے گی ہر چیز فنا موت میں اور فنا میں فرق کیا ہے سنیے ہر چیز فنا ہوگی ہر نفس کو موت آئے گی ایک انسان مر گیا میرے سامنے یہ موت ہے اس کو ہم نے قبر میں دفن کر دیا یہ موت ہے دو چار مہینے کے بعد یا دو چار دن کے بعد قبر کھود کے دیکھی تو اس کی ڈیڈ باڈی رچی ہوئی ہے یہ موت ہے اتفاق سے چھ سال دس سال بیس سال کے بعد قبر مٹ گئی ڈیڈ باڈی ختم ہو گئی ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں ہے یہ فنا ہے یہ فنا ہے اس کی ڈیڈ باڈی نہیں ہے اس کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں ہے اللہ نے کہا ہم تم کو موت بھی دیں گے کلو نفسل دنیا دیکھے گی تمہیں مرا ہوا کلو من الیہ افان پھر تمہارے وجود کو ہم ایسے فنا کریں گے کہ تمہاری ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا کتنا डराया ہے اس نے ہمیں اور آپ کو हम تاکہ ہم اور آپ نیک عمل کر لیں موت بھی آئے گی دیکھیں گے آپ کو معلوم ہے یہاں سے کلکتا کتنا کلو میٹر ہے سولہ سو ہاؤڑا سولہ سو کلو میٹر اگر آپ دلی بامبے سی ایس ٹی سے یا سے سے بھی اگر آپ سفر کریں राजधानी جو انڈیا کی سب سے تیز رفتار है ہے اگر آپ اس پر بیٹھ کر سفر کریں تو آپ کو کولکاتا تک جانے کے لیے تقریباً اٹھارہ گھنٹے کی ضرورت پڑے گی کلکتہ تک جانے کے لیے آپ کو اٹھارہ گھنٹے کی ضرورت پڑے گی ذرا غور کرنا سولہ سو کلو میٹر کی رفتار سے سولہ سو है तो ہے کلکتہ وہاں تک के بھی پہنچ رہی ہے تو اٹھارہ یا سولہ گھنٹے کے सुनामी جو لہریں آئی تھی سمندر के اندر انڈونیشیا के اندر श्रीलंका لنکا अंदर اندر آپ کا بھارت بھی اس میں شامل رہا اس کی رفتار آٹھ سو کلو میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تھی آٹھ سو کلو میٹر اگر بامبے سے سونامی لہروں کے پانی کو اور اس موج کو چھوڑ دیا جائے تو اس کو بامبے سے کلکتہ پہنچنے میں صرف پونے دو گھنٹے لگے گی تصبر کر سکتے ہو آپ تھوڑا یہ کر رہا تھا کہ موت کا اور فنا کا فرق جو ہم نے اور آپ نے سمجھا تو اللہ نے ہم کو اور آپ کو اتنا ڈرایا ہے کہ موت تمہارے سامنے اور سنامی جو لہریں آئیں وہ آپ نے دیکھی اس کو وہاں تک پہنچنے میں صرف پونے دو دو گھنٹے لگے اس کی اسپیڈ رہی ہوگی کوئی پتہ نہیں ابھی وقت آئے گا میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا چلیے آپ کل نفسا موت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے فونا کم یا دیکھیے موت کو قیامت سے کس طریقے سے جوڑا جا رہا ہے اور تم پورا گا پورا بدلہ دے دیے جاؤ گے قیامت کے دن پورا پورا تو وہ فونا دیکھیے تو وہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کی نہ کم نہ زیادہ یعنی اللہ تعالی تمہارے گناوں میں کمی بھی نہیں کرے گا اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ بھی نہیں کرے گا یا اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں میں بھی کمی نہیں کرے گا اور تمہارے گناہوں میں بھی اضافہ نہیں کرے گا جتنا تم نے کیا ہے اتنا ہی تم کو بدلہ ملے گا پورا پورا پورا پورا سونا وف کے مانا اس عربی میں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو وہ تم پورا کا پورا بدلہ دیے جاؤ گے دیکھیں اف ججمنٹ ماننا پڑے گا ورنہ ستیار پرکاش کے اندر سوامی جی وغیرہ نے جو لکھا ہے وہ بڑی عجیب منطق ہے ان کی کہ ہر انسان کو کیا ہوا گناہ بھگتنا ہی پڑے گا وہ نہیں مانتے کہ گناہ بھی معاف ہوتا ہے اور بائبل کے اندر عیسیٰ مسیح نے جو بات کہی ہے وہ بڑی عجیب بات کہی ہےسا عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں کہ دو سوال ہیں عیسائیوں سے عیسائی کیا کہتے ہیں عیسیٰ نے کفارہ ادا کر دیا ہے ساری کائنات کے لوگوں کے لیے کفارہ ادا کر دیا ہے اب کسی کو کوئی گناہ نہیں پڑے گا عیسیٰ نے سب کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا سولی پر لٹک گئے ہیں سب کا گناہ معاف تو اب سوال یہ ہے ان سے کہ عیسیٰ نے سولی پر لٹک گئے اور کفارہ ادا کر دیا ہے پراشت کر دیا ہے سب لوگوں کے گناہ معاف ہو گئے گناہ کریں ہم اور سزا ملے کسی اور کو یہ تو بڑی عجیب بات ہے قتل کرے کوئی اور سزا ملے عیسیٰ کو جرم کرے اللہ کے بندے اور سزا ملے اللہ کے بیٹے کو یہ تو عجیب قانون ہے دوسری بات اگر سب کی طرف سے انہوں نے کفارہ ادا کر لیا ہے تو آج عیسائی ہم کو عیسائی بنانے میں کیوں لگے ہوئے ہیں آدی کو عیسائی بنانے میں کیوں لگے ہوئے ہیں غیر مسلموں کو ہندوؤں کو عیسائی بنانے میں کیوں لگے ہوئے ہیں جب انہوں نے ہم سب کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا ہے تو ہم سب تو جنتی ویسے ہی ہو گئے پھر ہم کو زبردستی مسلمان عیسائی بنانے میں کیوں تم اپنی محنت اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں عیسیٰ نے سب کی طرف سے کفارا ادا نہیں کیا اب وہ بائبل کا کوئی پنکتی اور ایک لائن پیش کرتے ہیں کیا پیش کرتے ہیں خود عیسیٰ نے کہا ہے متا ای انجیل متا کے اندر یہ عبارت موجود ہے کتاب ہمارے پاس رکھی ہوئی ہماری اٹیچی میں جس کو دیکھنا ہو دیکھیں انجیل متا کا یہ منتر بھی موجود ہے کیا کی عیسا علیہ السلام نے کہا کہ میں ابن آدم کے لیے آدم کے بیٹے کے لیے سب کے لیے کفارہ میں نے ادا کر دیا ہے سولی پہ لٹک کر لیکن جو لوگ مجھے اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اور میرے کفارے کا قائل نہیں ہے میں ان کی طرف سے کفارہ ادا نہیں کر رہا ہوں ان کو ہر حال میں اس جرم کی سزا مل کر رہے گی چاہے وہ عیسائی بنیں یا نہ بنیں چلیے صاحب میں نے یہ بھی مان لیا عیسیٰ مسیح نے صاف کہہ دیا کہ میں نے ان کی طرف سے کفارا ادا نہیں کیا جو مجھے اللہ کا بیٹا نہیں مانتے یا جو میرے کفارے کے قائل نہیں ہیں ہم مسلمان عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے ہم تینوں کو ایک اور ایک کو تین بھی نہیں مانتے ہم عیسیٰ مریم اور خدا اور خدا مریم عیسیٰ کو بھی ایک نہیں مانتے اور آگے کیا لکھا ہے جو میرے کفارے کو نہیں مانتے میں ان کا بھی کفار ادا نہیں کر رہا ہوں میں یہ بھی نہیں مانتا ہوں کہ عیسیٰ نے کفار ادا کیا میں یہ مانتا ہوں کہ عیسیٰ کو لوگ سولی دے رہے تھے لیکن اللہ نے زندہ اٹھا لیا ہے ان کو مشابت ہو گئی ہے ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے ہم نہیں مانتے عیسا کو اب یہ بتائیے آگے عیسا کہہ رہے ہیں ان کی طرف سے میں نے کفار ادا نہیں کیا اگر یہ عیسائی بھی بن جائے تب بھی ان کو یہ سزا مل کے رہے گی اب یہ بتاؤ کہ اگر ہم عیسائیت بھی قبول کر لیں تو ہماری نجات کہاں ہو رہی ہے ہماری نجات کہاں ہے اگر سب کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا تو ہم کو عیسائی بنانا بیکار ہے اور اگر ہم عیسائیت قبول کر رہے ہیں تب بھی قبول نہیں ہو رہی ہے کیوں ہم کو ہم کو اس عقیدے کی بنیاد پر سزا مل کر رہے گی پتہ یہ چلا کہ عیسائیت بھی بین الاقوامی اور عالم گیری مذہب نہیں ہے ہم اسلام سے چھوڑ کر عیسائی بننا چاہیں تب بھی ہم کو اس عقیدہ رکھنے کی وجہ سے اور عیسا کا کفارہ نہ ماننے کی وجہ سے ہم کو سزا ملے گی عیسائیت قبول کرنے کے بعد بھی ہم کو سزا مل رہی ہے ہمارے سوامی جی کو لے لیجیے وہ کیا کہتے हैं کیا ہوا گنا بھگتنا ہی پڑتا ہے اللہ گنا کو کبھی معاف نہیں کرتا سوامی جی نے لکھا وہ بھی کتاب میرے پاس رکھی ہوئی ہے دیکھ لیجیے گا سوی جی کیا کہہ رہے کیا ہوا گنا بھگتنا ہی پڑتا ہے اور کسی بھی حال میں معاف نہیں ہوتا اگر اللہ ایشور کسی گنا کو معاف کر دے تو پھر وہ غیر منصف ہو جاتا ہے غیر منصف یعنی بے ایمان ارے اللہ کو کیا ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اس کو معاف کر رہا تو اللہ غیر منصف ہے ایک نیک آدمی کو بھی اس کو بھی بدلہ دے رہا ہے اور ایک مجرم کو بھی معاف کر رہا ہے اس کو بھی معاف مجرم کو معاف کر دیا تو دونوں برابر ہو گئے پھر تو اللہ غیر منصف ہو گیا بات صحیح ہے لیکن میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو دو کوالٹی تو کرنا ہی پڑے گی مجرموں کی ایک مجرم کو ہوتا ہے جو دھوکے سے یا جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر کرتا ہے تو دونوں کو آپ مالک ہیں آپ جو دھوکے سے اور جان بوجھ کر دونوں میں آپ بھی فرق کرتے ہیں گورنمنٹ بھی فرق کرتی ہے ایک بار موقع دیتی ہے اس کو موقع دیتی ہے اس کو جو دھوکے سے جرم کرتا ہے چھوڑو یار جانے دو, دو ایک مالک ہے ہم, ہم ہمارے غلام نے دھوکے سے کوئی کم ہم سے معافی مانگ رہا ہے چلو یار معاف کر دیتے ہیں اس میں ہمارا بڑا پن ظاہر ہو رہا ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے ملور جہال جو لوگ لا علمی سے گناہ کرتے ہیں میں ان کو معاف کر دیتا ہوں اور جو لوگ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں گناہ پہ گناہ کرتے ہیں میں ان کو معاف نہیں کرتا ہوں پتا یہ چلا کہ اللہ بھی ان لوگوں کو معاف کر رہا ہے اور یہ کرنا ہی پڑے گا یہ ہوتا ہی ہے اللہ اگر آدل بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے اور وضو و محلی جب ایک آدمی رحم کی درخواست کر رہا ہے تو اللہ رحمان ہے اس رحم کو بھی کہیں رکھنا پڑے گا رکھنا ہی پڑے گا لیکن کیا ہوا گنا بھگتنا ہی پڑتا ہے یہ جانتے ہو سوامی جی نے کیوں کہا کیونکہ ان کے یہاں آلو بھی گنا کی سزا ہے انہوں نے کہا اگر اللہ کسی کو معاف کر دے تو یہ نعمتیں پیدا نہیں ہوں گی سوامی جی کہتے हैं کہ نعمتیں پیدا نہیں ہوں گی اللہ سب کو معافی کر دے تو یہ آلو اور گیا چاول اور لوکی اور یہ دھنیا اور یہ مرچا بھی پیدا نہیں ہوگا اس لیے کیا ہوا گنا بھگتنا ہی پڑتا ہے لہذا تمہیں آلو بننا پڑے گا چاول بننا پڑے گا تمہیں سبزی بننا پڑے گا تمہیں گائے اور بھینس بننا پڑے گی اس لیے کہ کیا ہوا اللہ معاف نہیں کرتا لہذا ہم آریہ مذہب یا ہندو دھرم قبول کرتے ہیں تب بھی ہمیں نجات نہیں مل رہی ہے کیونکہ ابھی ہم مسلمان ہیں اور جو گناہ کر رہے ہیں وہ ہم کو بھگتنا ہی پڑے گا آریہ بننے کے بعد بھی اور ہندو بننے کے بعد بھی اس لیے نہ عیسائیت کا قبول ہے یا ہندو دھرم آئیے میں آپ کو بتاؤں گا کیسا مذہب جو قابل قبول ہے تم یہاں اسلام قبول کرو. لا الہ الا اللہ ان اللہ پڑھوز یقر یہاں اسلام قبول کرو وہاں اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے قبل اسلام لا اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے عالمگیر مذہب اور بین الاقوامی مذہب صرف اسلام ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی اور مذہب اس لائق نہیں ہے عیسائیت قبول کرنے کے بعد بھی ہم کو سزا مل رہی ہے ہندو دھرم قبول کرنے کے بعد بھی ہم کو کیے ہوئے گناوں کا کہ سزا ہم کو ملے گی تو کیا فائدہ کیا فائدہ اسلام لا کے تو دیکھو یا اسلام لاؤ سارے گنا معاف سارے گنا معاف اور سنیے قیام اللہ تو میں پورا کا پورا بدلا دے گا قیامت کے دن ڈیٹ آف ڈے آف ججمنٹ ماننا پڑے گا دنیا میں کوئی عدالت بتائیے میں نے ایک آدمی کو قتل کیا تو آپ نے زیادہ سے زیادہ مجھے سولی کا یا پھانسی کا حکم دے دیا میں مر گیا چلو سولی دے دی گئی میں نے ایک کو مارا مجھے سولی دے دی گئی میں نے دس کو مارا تب بھی ایک ہی کو سولی دی جا رہی ہے بتائیے نو جو ہم نے اور مرڈر کیے ہیں ان کی سزا کیسے ملے گی ایک کو مارا تب بھی سولی دس کو مارا تب بھی سولی سو کو مارا تب بھی سولی ویرپن نے کتنوں ایک کو مارا تب بھی سولی دس کو مارو تب بھی سولی پچاس کو مارو تب بھی پھانسی سو کو مارو تب بھی پھانسی پتا چلا کہ دنیا کی کوئی بھی عدالت پورا پورا بدلہ نہیں دے سکتی اس لیے ایک ماننا پڑے گا ڈے آف ججمنٹ اور وہ ہے قیامت کے دن اللہ اس کو دس قتل کیے ہیں. ایک کی سزا تجھے ملی نو کی سزا یہاں ملے گی ایک دن ماننا پڑے گا ڈے آف ججمنٹ قیامت کا دن وہی اللہ نے کہا وہ انما <الْقِيَامَة> تو مل تو تمہیں پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن آگے کیا کہا اللہ نے جنا <الْجَنَّة> فقد <فَقَدْفَاس> جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا زحز انار نار کہا ہے اور یا نار جہنم کی آگ ہے یہ نہیں کہ میرے بیٹے نے دنیا کی آگ کہہ دیا ہے نار جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ اد خلل اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاص وہ کامیاب ہو گیا دیکھیے فاص کس کو کہتے ہیں بہت امپورٹنٹ چیز ایک ہوتا ہے فاض فوز کہتے نہیں فوز و فلاح اور ایک ہوتا ہے فلاح فوج اور فلاح دونوں میں فرق کیا ہے قرآن نے کہیں کہیں کہا والفوز العظیم کہیں قرآن نے کہا الا کا الا ہدم من رب و الائی کا حمل مفلی ہوں کہیں فلاں کہیں فوز کا فوز کہتے دنیا کی کامیابی کو اور فلاح کہتے جس میں دنیا اور آخر دونوں کی کامیابی شامل ہو یہاں اللہ نے کہا جو دنیا جو, جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں وہ جنت میں تو داخل ہو ہی گیا بہت خلل جنت جو جنت میں داخل ہو گیا وہ جنت میں تو کامیاب ہو ہی گیا فلاح تو مل گئی فخر فاز وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے قرآن ایک ایک نقطہ اس کا بیان کرنے کے لائق ہے فقد فاض وہ دنیا میں بھی کام کامیاب ہو گیا اور پھر آگے دنیا کی چیز بتائی جا رہی ہے وہ مل حیات دنیا اللہ متا اور دنیا کی زندگی تو دھوکہ مثلاً کیا دنیا کو کیوں جوڑ دیا بھئی موت کو جوڑا کلو نفسی آئے تو وہ فور یومل قیامت کا بیان کیا اب دنیا کا بیان کیوں کر رہا اللہ تعالیٰ کیونکہ انسان کو موت سے جو چیز قافل کرتی ہے وہ دنیا کا ساز و سامان اس لیے اللہ نے صاحب نے یہ بھی کہہ دیا دیات دنیا اللہ متا الر دنیا کی زندگی تو صرف دھوکا ہے دھوکا دھوکا نہیں ہے آج یہ میکینک کا کام آدمی کر رہا ہے بجلی کا کام کر رہا ہے اسی سے کمائی کرتا ہے اور اپنی بیوی بی بی بچوں کو کھلاتا ہے بیوی بی بی بچوں کو یہی ذریعے ماش کما رہا بھی بیوی بی بی بچوں کو کھلا رہا ہے اچانک دونوں تار مل گئے شاٹ مارا چپک گیا آدمی مر گیا جس چیز سے پیٹ بھرتا تھا وہی چیز اس کی موت کا کارن بن گئی وہی چیز اس کی موت کا سبب بن گئی کیا ہے یہ وہ سمندر کے اندر مچھلیاں لوگ پکڑا کرتے تھے سمندر کے اندر مچھلیاں پکڑ پکڑ کر انہوں نے اپنے بچوں کو پال پال کر بیس سال کا کیا بی اپنے بچوں کو کرایا بی ایس سی کرایا ایم ایس سی کرایا اسی سمندر سے مچھلیاں پکڑ پکڑ کے ان لوگوں نے اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کی شادیاں تک کرائی لیکن وہی سمندری بھوچال وہی لہریں وہی طوفان ایسا آیا کہ ان کی بی ایس سی اور ایم ایس سی والی لڑکیوں کو بیچ لے کے لے ڈوبا وہی سمندر ان کی موت کا बन بن گیا اور سبب بن گیا باپ مر گیا تو ماں بچ گئی ماں مری تو باپ بچا بھائی بچ گیا تو بہن گئی اور بہن بچی تو بھائی گیا مدراس کا واقعہ اٹھاؤ ایک عورت ہوٹل کے اندر کھڑی ہے اس کے ساتھ دو جڑواں بچے ہیں آج تک چینل پر دکھایا گیا ہے اس کا बच्चे دو بچے اس کے اور है ہو رہا ہے کہ اس छोड़ کو جلدی چھوڑ دو فائیو دس منٹ کے اندر اندر خالی کر دو اس عورت کے اس پاس دو چھوٹے چھوٹے معصوم جڑواں بچے وہ دونوں کو لے کے بھاگنا چاہتی ہے لیکن بھاگ نہیں پاتی ان دونوں بچوں میں سے وہ ایک ہی بچے کو لے کے بھاگ سکتی تھی اور ایک کو چھوڑ سکتی تھی غور کرو دس منٹ کے اندر اندر पानी میں پانی گزنے والا ہے اور وہ عورت اپنے دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں وہ ایک ہی بچے کو چھوڑ سکتی ہے اور ایک بچے کو لے کے بھاگ سکتی ہے اس وقت اس عورت کے کلیجے سے پوچھو کہ اس نے کس بچے کو چنا ہوگا اور کس بچے کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہوئی ہوگی کس کو چننا کس کو چھوڑنا ایناؤنس پناؤنس ہو رہے ہیں جلدی گالی کرو بہرحال اس عورت نے بھی اپنے کلیجے پہ پتھر باندھے ایک بیٹے کو کلیجے سے لگایا سینے سے لگایا اور دوسرے بیٹے کو چھوڑتی ہے ہوٹل کی سیڑھیوں سے گرتے پڑتے بھاگتی ہے دس منٹ کے اندر جہاں پہنچی پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو ہوٹل کے اندر پورا کا پورا پانی وہ جو دوسرے بچے کو چھوڑی تھی وہ بچہ بھی اسی سمندر کی لہروں کا شکار ہو جاتا ہے غور کرنے والی بات ہے کہ اس نے دونوں بچوں میں سے ایک کو بچایا لیکن ایک بچے کو چھوڑ رہی ہوگی اس کے کلیجن سے پوچھو کہ اس نے کس دل سے چھوڑا ہوگا اور کس نوعیت پر وہ سوار ہوئی ہوگی جس کو چھوڑا ہوگا موت آتی ہے تو ایسے بھی آتی ہے کہ دیکھ تجھے جس سے محبت ہے دیکھ تو اپنی محبت کو بھی قربان کر رہی ہے ہاں یا تو تو بھی مر اور دونوں بچے بھی مرے یا ایک بچے کو لے کے بھاگ ایک کی قربانی دے ایک کی قربانی بھی اور ایک کو لے کے بچی بھاگی, بھاگی ایک بچ گیا دوسرا چلا گیا باپ اگر بچ گیا تو ماں مر گئی ماں بچا بچی تو باپ مر گیا بھائی بچا تو بہن گئی بہن بچ گئی تو بھائی گیا شوہر گیا تو بیوی بچی بیوی بچ بی بی گئی بیوی بی بی بی گئی تو شوہر بچ گیا غور کرو اور میں تمہیں صاف کیوں نہ کہہ دوں اگر کلے جا ہے سننے کا تو سنو صرف انڈونیشیا کے اندر ڈیڑھ لاکھ مسلمان چھوڑ دو یہ میڈیا والی باتیں پچاس ہزار کی رپورٹ اب تک دکھا رہا ہے ڈیڑھ لاکھ لاشیں ڈیڑھ لاکھ صرف مسلمان لاشیں ہم غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ صرف مسلم لاشیں ان کو تو ہمالیہ پہاڑ بھی پیلا نظر آتا ہے اور کبھی کبھی نیتاؤں کا منچ ہو تو دس آدمی بھی ان کو لاکھوں دکھائی دیتے ہیں دس آدمی کو چاہے تو لاکھوں دکھا دیں اور کبھی کبھی ان کو ہمالیہ پہاڑ بھی ایک چھوٹا سا ٹیلا نظر آئے کرتے میں لگنے والے نیتاؤں کے بٹن بھی ان کو ہاتھی کے بٹن ہاتھی کی طرح دکھائی دیں اور کبھی کبھی ہاتھی بھی ان کو ایک چھوٹا سا بٹن دکھائی دے تم کو بھی حساب و کتاب دینا ہے اس دنیا میں اپنے دھرم کے حساب سے جی لو چاہے اسلام کے مطابق بہرحال پنرجن آبا گمن تو تمہارے یہاں پر کے کہوں جس وقت انڈونیشیا کا ڈیڑھ لاکھ مسلمان ہلاک ہو رہا تھا برباد ہو گیا سونامی لہروں کا شکار ہو گیا سعودیہ میں ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا رہی ہے عراق میں پڑھی جا رہی ہے خود انڈونیشیا میں بھی پڑھی جا رہی ہے شام میں پڑھی گئی ایران میں پڑھی گئی فلسطین میں پڑھی گئی دنیا میں جہاں جہاں مسلمان زندہ ہیں انڈونیشیا کے ڈیڑھ لاکھ مسلمانوں کے لیے دعائیں مفرت کی جا رہی ہے اے اللہ ان کی عورتوں کو نیامل بدل اتا فرما دے دوسرے شوہر دے دے ید بچوں کے لیے دوسرے نیک باپ عطا فرما دے ان کی جو عورتیں مر گئی ان کو نیک لیبیاں اتا فرما دے جس وقت ساری دنیا میں انڈونیشیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کی جا رہی تھی اس وقت بھارت کے اندر بھارت کے مسلمانوں کے اندر بھارت کے نوجوانوں کے طبقے کے اندر ہیپی نیو ایئر منایا جا رہا تھا چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے جس وقت ساری دنیا انڈونیشیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں خیر کر رہی تھی اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہم غیر مسلموں کی یونیورسٹیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ان میں جو ہوا وہ تو ہوا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دلی کے اندر جامعہ ملیہ یونیورسٹی حیدرآباد کے اندر عثمانیہ یونیورسٹی ان مسلم یونیورسٹیوں میں رات کے بارہ بجنے کا انتظار کیا جا رہا تھا اکتیس دسمبر کی رات کو شراب کی اور بیئر کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کمر چلانے کا انتظار کر رہے تھے رات کے بارہ بجے ہیپی نیو ایئر منایا گیا شراب کے جام پی پی کر اور بیئر پار پی پی, پی کر جس قوم کے نوجوانوں کا یہ حال ہو اس قوم کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں آئے اللہ ایسی قوم کے بارے میں تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تو اس کے ساتھ اچھا کر سکتا ہے یا برا میں نہیں جانتا یس تبدیل قومن گئی رومن جب تم بگڑ جاؤ گے تو ہم تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ پر دوسری قوم کے لانے پر قادر ہیں جب یہ امت بگڑ جائے گی ہم اس امت کو تباہ کر دیں گے یستبدل قومن غیر قوم دوسری, دوسری قوم سے بدل دیں گے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے حضرت عمر اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھے لیکن اللہ کو جب کام لینا چاہ تو اللہ نے عمر فاروق کو اسلام کا کلمہ پڑھا دیا آج جو لوگ اسلام کو مٹانے کے لیے اینی سے چوٹی تک کا زور لگاتے ہیں وہ لوگوں جب تم بگڑ جاؤ گے اللہ تمہیں مٹا کر اس دنیا سے میٹ کر ہمارے دشمنوں کو اسلام کی دولت سے مالامال کرنے پر قادر ہے ہم نام نہیں لیتے امریکہ میں زبردست تو تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے برٹین تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے یہ امیریکن میڈیا جو ہم تک بتا نہیں رہی ہے اسلام کی بات کہ اسلام کتنا پھیل رہا ہے پریشان ہے امریکہ ماتھا ٹوک رہا ہے یہ کون سے آتنکواد کا ہم نے ہوا کھڑا کر دیا ہے لوگ اسلامی آتنکواد کو پڑھنے لگے کیا آتنکواد ہے یہ اپنی حفاظت میں لڑنا آتنکواد نہیں ہے معاف کیجیے گا کرشن جی نے بھی جنگ لڑی ہے یھ لڑا ہے مہا بھارت کا بھی یھ ہوا ہے کورو اور پانڈو کی بھی جنگ ہوئی ہے کرشن جی نے بھی پانچ پانچ پانڈو کا ساتھ دیا پوری مہاارت پڑھیے مظلوموں کی حمایت کرنا اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھانا یہ, یہ آتنکواد اور دہشت گردی نہیں ہے اگر عراق کے مسلمان امریکہ کی ناپاک فوج کو عراق سے نکالنا چاہتے ہیں اور ہتھیار اٹھائے ہوئے تو یہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑائی ہے کیوں کیا ہندوستان کے اندر مہاتما گاندھی نے ہتھیار نہیں اٹھایا تھا کیا چندر بوش سبھاش چندر بوس نے ہتھیار نہیں اٹھایا تھا کیا چندر شیکھر آزاد نے انگریزوں کو بھگانے کے لیے قربانی نہیں دی اگر آپ مہاتما گاندھی کو آتنوادی نہیں کہہ سکتے ہو سبھاش چندر بوس کو نہیں کہہ سکتے ہو تو عراق کے مظلوم مسلمانوں کو کیوں کہہ رہے ہو فلسطین کے مسلمانوں کو کیوں کہہ رہے ہو وہ بھی تو اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں ہمت ہے تو اس امریکہ کو دہشت قرار दो دو جو اسرائیل کی پیٹ ٹھوک رہا ہے اس کو کہو جس نے خود ہی ولڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ کرا کے چار ہزار یہودیوں کو پہرے سے غائب کر دیا تھا اس کو آتنواد اور دہشت گرد قرار دو جس نے اسرائیل کو بچانے کے لیے اس طریقے کی حرکت کی ہے اس کو کہو لیکن ہمت نہیں ہے اس کو کہنے کی کیوں وہ کون سا ویٹو پاور استعمال کر کے کہیں ہم کو نہ کر دے اس کو کہو جا کر اپنے ملک کی آزادی کے لیے معاف کرنا ہتھیار اٹھانا یہ اپنے ملک کی حفاظت ہے اور یہ ہم کو سکھایا ہے مہاتما گاندھی نے یہ ہم کو ٹریننگ دی ہے ابول کلام آزاد نے یہ ہم کو بتایا چندر شیکھر آزاد نے یہ ہم کو ہمارے ہندوستان کے مہاپروشوں سے ملا ہے اور سنیے آگے چلیں کل من لیا پان ہر چیز فنا ہو جائے گی یہاں ومل حیات دنیا متا الرور इला المتاؤ وہ ملحیات دنیا दुनिया इल्ला گرور دنیا کی زندگی مہت دھوکا ہے یہ دھوکا <تصفح> ہے دھوکا آدمی جا رہا ہے اللہ کے نبی نے بڑی پیاری بات کہی ہے پوری حدیث سن لو پوری حدیث دیکھیے سات چیزیں चीजें پیار سے اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اس نے پورا نقشہ کھینچ دیا ہے مجھ کو معلوم نہیں کہ پبلک کہاں تک ہے جہاں تک میری نظر جا رہی ہے وہاں تک پتہ نہیں آواز بھی پہنچ رہی ہوگی یا نہیں لیکن بھائی صاحب مائک کل ذرا اچھا لائیے گا یہ مائک آپ کا ایسا ہے کہ پندرہ منٹ میں میری آواز کی جان نکال دیے ارے میں موت پہ بول رہا ہوں مجھے کیا معلوم ہے میری آواز کی موت بند کیا جائے گا ایسا گلا کھینچ رہا ہے آواز تو بالکل آئی نہیں ساؤنڈ راؤنڈ ہے ہم کو بہت تیز بولنا پڑ رہا ہے پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کو نہیں مانتے ہم بغیر صحابی کے حوالے سے کوئی حدیث پیش نہیں کرتے ذرا سن لیجیے گا پوری حدیث سن لیتا وعن اللہ تعالا ان کال نام لے لو سن لو حدیث اور پوری حدیث سنا رہا ہوں اور حوالے کے ساتھ اور کل تو اتنی حدیثیں پڑھوں گا انشاءاللہ کہ آپ بھی یقین کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ یار یہ صحابہ کو نہیں مانتے تو دنیا کی فرور کون سی کون مانے گی سن لیجئے آج حدیثی ہوئی رتر اللہ تعالیٰ ان کال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادرو بالاعمال سبان هل تنتظرون الا فقرم منسيا او غننم تغيا او مرض مفصدا او حرم مبند او موت مجهزا او الدجال فشر غايب ينتظر او الساعه فصات واتام روه الترمذي في كتاب في ابواب الزه امام ترمیزی اس حدیث کو ابواب الزہد کے اندر بالکل اسی طریقے سے لائے جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے پوری حدیث فرسس اللہ عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقال قال رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم بادروا بالعمال سبحان حل تنتظرونا اللہ فقرا منسیا او غینا مدغیا او مرزا مفسدا او حراما مفندا او موتا مجھدا ابی نجالا فشر غائبی انتظرو اب ایسا آتا امام ترمزیش حدیث کو اندر لائے اور فتبہ کیا لگایا وہ کالا حدیث یہ حدیث صحیح حسن ہے اب سن ترجمہ